من البلد ووالد وما ولد سورہ بلد تیسرے پارے کی صورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سورہ مبارکہ میں دیاسی کلیمار اور تین سو بیس حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس اہم ترین مضمون کو انتہائی جامع اور مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے جو کہ قرآن مجید کا اعجاز ہی ہے وہ انتہائی وسیع مضمون یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھنا اور یہ بتانا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے سہادت اور نافرمانے کے دونوں راستے کھول کے رکھ دی ہے ان کو دیکھنے اور ان پر چلنے کے اللہ تبارک نے وسائل بھی فراہم کر دی ہیں اور اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر موقوف ہے کہ وہ سعادت مندوں کے راستے چل کر اچھے انجام کو پہنچنا چاہتا ہے یا فرمان نافرمانوں کے طرز عمل کو اختیار کر کے برے انجام سے دو ہونا چاہتا ہے سب سے پہلے شہر مکہ اور اللہ اللہ گزرنے والے مسائل اور پورے اولاد آدم کے حالات کو اس حقیقت پر گواہ کے حصے سے اللہ نے پیش فرمایا ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے آرام نہیں ہے جس میں وہ مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا گیا ہو بلکہ یہاں اس کے پیدائشی مشقت کے حالت میں ہوئی ہے سورہ نجم کے آیت نمبر انتالیس میں اللہ تبارک و طالیٰ کا ارشاد کو گزرا ہے کہ للی انسان اللہ ما صاحب کے انسان کو نہیں ملے گا مگر وہی جو اس انسان نے کوشش کی تو گویا اس انسان کے مستقبل کا انحصار اس کے سائی اور کوشش اور محنت اور مشقت پر موقوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی یہ غلطی میں دور فرمائی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بس وہی وہ ہے اور اوپر کوئی بالا تر طاقت نہیں ہے جو اس کے کام کی نگرانی کرنے والی اور اس پر مواقع کرنے والی ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ان اخلاقی معاملات اور تصورات کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں انسان دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا اور فضیلت والا سمجھتا ہے اور اس بڑائی اور فضیلت کے لیے اس نے اپنی مرضی سے معیار مقرر کر رکھے ہیں اللہ تبارک بالا کی دی ہوئے مانگنے سے وہ ڈیروں مال لوٹاتا ہے شاہ خرچیاں کرتا ہے اور ان بیچائش شاہ خرچیوں پر اپنے فخر کرتا ہے تاکہ لوگوں سے بھی اس کو خوب داد ملے حالانکہ جو ہستی اس کی کام کے کام کی نگرانی کر رہی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے یہ مال کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں کس نیت اور کن غرضوں کے لیے اس نے خرچ کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اس بات کے لیے ہے کہ ہم نے انسان کو علم کے ذرائع اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر اس کے سامنے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے ہیں ایک راستہ وہ ہے جو اخلاق کے تختیوں کی طرف جاتا ہے اور اس پر جانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی بلکہ نفس کو خوب لذب حاصل ہوتی ہے اور دوسرا رابطہ وہ ہے کہ جو حالات کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے جو کہ ایک دشوار گزار گھاٹی کے منت ہے اس پہ چلنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اس گاٹی پر چڑھنے کے بنسبت تختی کی طرف لڑکنے کو ترجیح دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاٹھی کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ گاڑی کیا ہے جس پہ چلنے اور چڑھنے کا اللہ اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مال کو شاہ خرچوں اور لوگوں سے داد وصول کی غرض سے خرچ نہ کیا جائے بلکہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی مال کو یتیموں اور مسکینوں کے ضروریات پر خرچ کیا جائے اللہ اور اس کی دین کے سربلندی کے لیے وہ پیسہ بے غرب طریقے سے خرچ کیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی کو رکھیں کہ جو لوگ حق پر قائم ہیں اور حق پر قائم رہتے ہوئے وہ اپنے نفسوں پر کنٹرول رکھتے ہیں نفسوں کا نہیں مانتے نفسوں کے مقابلے میں اللہ کے بات ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کے رحمتوں میں ہوں گے بخشوں میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے جبکہ اس کے برعکس رویہ اختیار کرنے والے لوگ ناکامیوں سے ہمکنار ہو کر جہنم کے چندن بند میں چلے جا رہے ہیں چنانچہ شہری بال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لاخم و بےاد بلد قسم کہتا ہوں میں اس شہر کی اور شہر سے مراد مکہ کے شہر ہے بلد کا بناتا ہے بستی شہر وہ انتہ اور آپ اترنے والے ہیں بہادر بلد اس بستی میں یا وہ انتہم بحازن بلد اور آپ موجود ہیں اس بستی میں جس سے اس بستی کے عظمت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ بستی قابل احترام ہے اور دوسری یہ کہ آپ جو سارے انسانوں میں اللہ کے نظر میں سب سے عزت ہیں آپ اس میں موجود ہے لہٰذا اس طرح سے اس کی عزت کو چار چان چاند لگ, لگ جاتے ہیں اور حصہ یہ کہ وہ بحاظر بلت کہ آپ کے لیے یہ بستی حلال ہونے والی ہے کیونکہ حرم کے بارے میں پہلے سے ہی یہ نظریہ موجود تھا کہ بھئی یہاں لڑائی اور جھگڑا کرنا حرام ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے ایک محدود وقت کے اندر یہاں لڑنا اور جھگڑنا حلام کر دیا جائے گا یا یہ کہ یہ بستی جو انتہائی قابل احترام ہے اور یہاں ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے خود کو بچائے رکھنے میں آپ یہ سمجھتا ہے لیکن ان لوگوں کے آپ کے ساتھ بدنیتی اور مخالفت کا یہ عالم ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے غرض سے یہاں بیٹھ کر خلا سازیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد ہے وادل ہے والد کی اور اس کی جو اس کا اولاد ہے یعنی آدم اور ان کے اولاد کی قسم یا ہر والد اور اس کے اولاد کی قسم لقد خلقنا الانسان انسان حفیق یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے صبح ہی آپ کیا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس پر کوئی بھی قادر نہیں ہے یقول وہ کہتا ہے احلق تو مالک دو کہ میں نے لا دیا خرچ کر دیا محل کیا وہ یہ سمجھ بیٹا ہے اللہ یا رو احد یہ کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا یعنی فخر جگانے والا یہ نہیں سمجھتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کن ذرائع سے اس نے یہ دولت حاصل کی اور کن کاموں میں اس نے اس دولت کو پڑھایا اور کس نیت سے اس نے یہ سارا پیسہ خرچ کر دیا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان اور دو نہ اور کیا ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر کے نہیں رکھے تھے یعنی ایک خیر کا اور دوسرا شر کا ایک ناکامی کا دوسری کامیابی کا مگر وہ نہیں گز دشوار گزار سے مداحبہ اور غلاموں کو آزاد کرنا یا بے گناہ قیدیوں کو چھڑانا او اتام یا کھانا کنانا مسا فاقع کے دن کسی دس کو یتیم جو یتیم ہو او مرحبا یا مسکین ہاتھ نشین جو روڑ رہا ہو ناکام ہو چکا ہو ثم مکانا من البین آ اور پھر یہ نہ ہو ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائے وہ تباس ہوتے صبر اور جنہوں نے ایک دوسروں کو صبر کی تاکیب کی وہ تباش ہوتے اور جنہوں نے ایک دوسروں پر رحم کی تقسیم کی اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ اصحاب المیمنہ انہی صفات کے حامل لوگ ہی ہے دائیں ہاتھ والے کہ روز محشر ان کو آمالنا میں دائیں ہاتھ میں دی جائے گے جو ان کے کامیاب ہونے کی نشانی ہوگی وہ لدیرہ کفر وی اور وہ لوگ انہوں نے انکار کیا ہمارے آیاتوں کا ہم اصحاب المشانہ ہے وہ کم والے یا بائیں ہاتھ والے الحیح اور ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا تاکہ ان کا جہنم کے اندر سے نکلنے کا امکان ہی ختم ہو جائے اور ہر طرف سے یہ جہنم کے آگ میں صدا جل کے رہے اللہ تبارک و ہر مسلمان کو جہنم سے بچانے والے اعمال امن ترک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ الحمدللہ رب العالمین